الرحمن الرحمٰن الرحمہ الحمد اللہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین خاراً گرامی برادران سب کچھ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار کتاب دعوی شریف میں صدارت نمبر پانچ سو چودہ ابلیگ ایک سو چھپن ہے پانچ جو دن شروع ابھی تک کے دروش کی تعداد اور ایک سو چھپن اوراد فتحیہ کا درست نمبر ایک سو چھپن ہے ہمارے سلسلہ درست کتاب اوراد فتھیہ میں اس کا حصہ ہوا لینی ملک میں آپ نمبر جو ہے اڑتالیسواں لال اللّہ اس کا پیراگراف نمبر نو اور یہ مقدرس جو آئے آج کے درست میں سبحان اللّہ واحد الاحد سبحان اللہ الواحد الاحد اس مقدس دعا کی توڑی توضی ہے تو اس ضلعے میں فرما رہے ہیں سبحانہ آپ لوگوں کو پہلے بھی پتہ یہ علم الزوی اور یہ لفظ لازم الضافت ہے اللہ کی طرف سبحان اللہ سبحان ربی سبحانہ کا اضافت سے استعمال ہوتے اور ہمیشہ اضافت کا استعمال ہوتے اور منصوب رہتے سبحانہ کے نون پر ہمیشہ ذبح رہتے ہیں کیونکہ پھیل معذوف کا معفول معلق ہے کہ اے وہ سب بہو یا سب بہتو کا محفول ہے یا ابر وہ بھی مقدر رکھا ہے تو سبحان اللہ یعنی میں اللہ تبار و تعالیٰ کو ہر اے و نقص سے پاک و پاک قرار دیتا ہوں اور وہ ذات پاک ہر اس اے و نقد سے جو مشرقین اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں جیسے اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دینا بیٹا قرار دینا شریک قرار دینا بعض بعض الموت کو ناممکن سمجھنا کہ جس کا لازمہ قدرت الہی میں شک ہے تو ان تمام ایوب اور سے اللہ کو پاک و کو پاکزات قرار دینا محسوس ہے سبحان اللہ پہ کہاں جی وہ اللہ جس کے سامنے ہم سر بس وجود ہے وہ ذات کا مطلق ہے اس میں کسی قسم کی ایب نقص کمزوریاں سے وہ پاک و پغزہ ہے اس میں کوئی ایب و نقص نہیں اور سبحان اللّہ یعنی اللہ تو ہر ایب و نقص و عج سے پاک و پاکزہ ہے تو واہد لا شریک ذات ہے اور اللہ کلی شین قدیر بادشاہ ہے یہ کہنا محسوس ہے سبحان اللہ الواحد جلحت ہاں جی اور واحد آحت کا معنی الواحد اور الحاط اس میں دو لفظ ہیں تو اس کے لغوی تھوڑا سا تحقیق ہے لغت والوں نے اس کے جو کچھ ہے تو الوہد لغت میں لکھا یہ مصدر ہے کہا جاتا ہے عرب رائتو تو او جا ا یعنی اس کے معنی کیا میں نے اس کو اکیلا دیکھا یہ معنی وہ صحیح ہے وہ اکیلا آیا جا واہد یعنی وہ اکیلا آیا رائے تو میں نے اس کو اکیلا دیکھا تو مصدر ہونے کی وجہ سے یہ لفظ جو ہے اس کا تشنیہ جمع نہیں آتا ہے واہدہ اور یہ حال یہ حالیت یعنی حال نحوی کی وجہ سے بے تغیر منفردن, منفردن منصوب ہے یعنی وہ یعنی اے منفردن رائے تو واہ یعنی اے منفردن جا واہ یعنی اے منفردن یعنی میں نے اس کو عقیلہ دیکھا اور وہ عقیلہ منفرید تک تنہا آیا الواحد جو وا کا تجمہ تھا الواحد ایک لاسانی یہ تجمہ الواحد کے معنیٰ ایک کے معنی میں بھی لاسانی جس کا کوئی دوسرا نہ تو واحد کا استعمال احادن کے معنی میں ہے ہاں جی واحد کا استعمال جو ہے احادن کے معنی میں یہاں پر جو ہے یعنی یکتا لاسانی آصما الحسنہ میں اسی معنی میں اللہ کو جب واحد کہتے ہیں تو یعنی یعنی احد کے معنی میں ہے یعنی اللہ یکتا ہے لاسانی ہے یعنی واحد احد کے معنی میں ہے اشلاق یہاں پر اس دور میں آصمہ الحوسنہ میں جب واحد کہیں گے تو احد کے معنی میں یعنی یکتا اور لاسانی اللہ یکتا ذات ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے نہ ذات میں کوئی ثانی ہے نہ صفات میں کوئی ثانی ہے اللہ کے صفات سے کسی کو کوئی مشاور نہیں ہے الاحاط معنی لکھا ہے اکیلا کہا جاتا ہے رجل احادن نے اکیلا مارت اس کا اصل جو ہے عربی زبان میں واحد سے یہ احاط واؤ کو حمزے سے بدل جیے عربی زبان میں یہ وہ ہے ہاں جی واؤ کو حمزے سے الف سے جزو سے بدلتے ہیں قانون صرفی کے تعداد تو الحاط یعنی لاسانی بے نظیر لغات میں یہ معنی کہ لاسانی بے نظیر جس کا کوئی نظیر نہیں کوئی مثل نہیں یہ معنی افرماتین لفظ احد دو موقعوں پر واحد کا مترادف ہے یعنی واحد کا ہم معنیٰ ہے یعنی ایک بار اللہ تعالیٰ کی صفت میں کہا جاتا ہے حول واحد واہ الحد تو ایک ہی معنیٰ میں مترادف ہے واہ الواحد کا ہو یا حولاحد کرو دونوں صطوں میں لاسانی بے نظیر تنہا اکیلے کے معنیٰ اور اس معنیٰ کے لحاظ سے باری تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی صفت واقع نہیں ہوتی ہے ہاں جب آلاحت جو ہے ہاں جی مترادف ہے ولاحت وواحد جب معنی دیتے ہیں اللہ کے بارے میں تو یہ صرف اللہ کی صفات ہوتی ہیں دوسرے کی صفات واقع نہیں ہوتی دوسرے آسمائے عدد میں احاط جو ہے دوسرا معنی جو ہے ہاں جی ایک بار جو ہے یہ ایک تو یہ جو ہے واحد اللہ تعالیٰ کی صفات کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت میں کہا جاتا ہے ولواحد الحاط تو اس اللہ کی آباد دوسری چیزوں کو استعمال نہیں ہوتے دوسرا معنی جو ہے دوسرے آسمۂ عدد میں یہ استعمال ہوتا ہے گنتی کے الماع میں احاداشرونا بھی واحد ہواشرونا دونوں استعمال ہوتے ہیں پھر وہاں آسمائے عدد ہے گنتی کے طور پہ استعمال ہوتی ہے اس سے دوسرا معنی یعنی وہاں بھی دونوں معنی احاد الباء شرون بھی کہتے ہیں واحد واحر بھی کہتے ہیں دونوں کے معنیٰ اکیس کے معنی میں ہے المنجد لغد نے اس احادد کے بارے میں یہ دوسرا جو ہے ایک اور کتاب ہے خصوصیات اضمال حسن الطالف مولانا ہارون نامی سنت کا عالم اس کے صفحہ نمبر چار سو چورانوے پہ لکھا ہوا ہے الواحد یعنی ذات و صفات میں یکتا و یگانہ الواحد کے معنی کے یعنی ذات و صفات یعنی وہ اللہ جو ذات و صفات میں یکتا و یگانہ یعنی کوئی اور طاقت نہ تو اپنی ذات کی حیثیت سے اس کی ہمسری کر سکتے اللہ کی نہ ہی صفات کی بنا پر اس کی شریک کار ہو سکتی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس معنی میں واحد کا معنی جو ہے اس معنی میں یعنی یکتا و یگانہ اور اللہ کی نہ ذات میں اس کی ہمسری کر سکتے اس کے برابری نہ صفات میں اللہ کے برابری کا سکتے ہے اور اسی کتاب کی جو ہیں صفحہ نمبر حوالف لکھا ہے پانچ سو دس پہ اسی کتاب خوشیت اسماوسنہ میں وہاں مزید لکھتے ہیں الحاط امام و کہتے ہیں امام ابن کثیر سنت کے مفسرین میں سے ہیں کہتے ہیں رحم اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت وہ یکتا ذات ہے اسی واحد احت کی توضیح میں کہتے ہیں جس کا کوئی مثل نہیں نہ اس کا کوئی وزیر ہے نہ اس کا کوئی مشابہ نہ ہی ہمسر تو احد کے معنی یہ ہے یعنی احادی یعنی کہ وہ اللہ رضی اقتصاد ہے یعنی وہ احد یعنی جس کا کوئی مثل نہیں نہ اس کا کوئی وزیر ہے نہ اس کا کوئی مشابہ ہے صفات میں ذات میں نہ کوئی ہمسری اس کے برابر ہے القوف وولم یق اللہ کہتے ہیں اس معنیٰ اور انہوں نے مزید لکھا اللہ حاط سے مراد وہ ذات ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہ ہو نہ ذات کے اعتبار سے اور نہ صفات کے اعتبار سے اللہ ذات میں بھی یقتا ہے صفات میں بھی یتا ہے اس لفظ کا اطلاق صرف ذات باری تالاب پر ہوتا الحاط کا کسی اور پر نہیں ہوتا الحاط اور یہ لفظ قرآن پاک میں بطور اس میں پاک یعنی اللہ کے نام کے طور پر صفحت صرف ایک ہی جگہ استعمال ہوا ہے یعنی قل ہو اللہ بھت اللہ کے لیے قرآن پاغ میں اللہ کے صفات کے طور پر صرف اسی سورہ اخلاص میں ذکر ہوا کرم اللہ یہ لفظ بھی تو اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ بھی آحت ہے یکتا ہے اور پورے قرآن پاغ میں یہ لفظ بھی آحت ہے یکتا ہے یہ لفظ ایک دفعہ آیا ہے جیسا اللہ ایک ہے یکتا ہے بے مثل ہے بے نظیر ہے ہاں صفات میں ذات میں ہر چیز میں تو یہ لفظ بھی قرآن میں صرف ایک دفعہ آیا ہے تو لفظ معنی کی حساب سے مناسبت رکھ رہ رہے ہیں قرآن پاغ میں تو یہ لفظ بھی توحید بار تعالیٰ پر ایک عجیب دلیل ہے کہ اس کا تکرار لفظی بھی نہیں ہوا ہے قرآن باغ میں یعنی یہ لفظ بولو مانع ایک ہو کئی بہت سے الفاظ معنی کئی دفعہ تکرار ہوا ہے تو یہ لفظ آیا چونکہ اللہ کی ذات ایک ہے تو اس کا یہ نام بھی قرآن میں صرف ایک دفعہ آیا ہے تو لحاظ سے اللہ کی یکتا ہونے پر جو ہے توحید پر یہ لفظ بھی سمجھو ایک دلیل ہے اور مزید آگے فرماتے ہیں الواحد اللہ واحد اللہ واحد ال جب بولتے ہیں تو جب واحد کے لفظ باری تعالیٰ پر بولا جاتا ہے جیسے اللہ واحد تو اس سے ملاد وہ ذات ہوتی ہے جس میں تجزی یا تقاصر ناممکن ہے اس کو جس جس میں کثرت میں تقسیم نہیں کر سکتے اور اس ان کی واحد چونکہ بے مشکل ہی سمجھ میں آتی ہے ایک ذات تو اس کو اجزاء میں تاثم نہ کر سکے اس کا کوئی جس نہیں ایک, ایک جو ہے ایک اس, اس کی ذات بھی آہت ہے ہاں اس کا کوئی جس میں تقسیم نہیں ہو سکتا اللہ کی تو یہ سمجھ میں مشکلات اس لیے جو ہے چونکہ وہ مشکل ہی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ واحد کے باری طالب علم اور واحد تو اس سے وہ ذات جس میں تجزیوہ تکسر ناممکن ہو اس کا کوئی جس نہ ہو ذات ہے عظیم ذات ہے پوری کائنات اور اسی نے حالانکہ کیا اس کا ہمارے جو ہے ہاتھ پیر میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں سر پیر پر انتالے. اللہ کا اس طرح کو کوئی اجزا میں تقسیم نہیں کر سکتا کوئی اجزا نہیں کوئی جز نہیں ہے جا ہمارے روح کا کوئی جز نہیں ہے ہاں اس طرح اللہ کی ذات کا جو ہے کوئی جس میں تقسیم نہیں کر سکتے اس وجہ سے کا تو سمجھنا مشکل ہے اس لیے قرآن فرماتے ہیں شرم نمبر پینتالیس میں وہ عزا ذکر اللّہ حسم عزت غلوب الزین اللہ البل آخرہ یعنی اور جب تنہا خدا کا ذکر کیا جاتا ہے مشکین کے سامنے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رہتے مشکل نہیں رکھتے تھے ان کے دل منقوض ہو جاتے ہیں عشماذمن جاتے ہیں وہ ان کو عجیب سے کیفیتہ اور پھیرانے جاتے ہیں پریشانی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ذات ہو جس کا جو ہے کوئی ہمسر نہیں ہے جز میں تقسیم نہیں ہو سکتی ہے اجزاء میں تاثم نہیں ہوتے اس کا صرف ایک ذات ماہ جو ہر چیز پر قدرا رہنے والا ہو تو تعداد میں بھی وہ صرف ایک ہے پھر اس کی حقیقت بھی ایک ہے اس کا کوئی جز بھی نہیں ہے تو اس طرح سمجھنا مشکل وجہ سے جب یہ آئےتیں سنتے ہیں اللہ ایک ہے تو ان کے دل منقوط ہو جاتے ثقافت کو سمجھ نہیں پاتے تو الواحد جو کہ معنیٰ اکیلا کے ہیں اور غیر اللہ کے صفحت بھی واقف کہتے ہیں واحد غیر اللہ کے سفر لیکن واحد احد اللہ کے سفر لیکن احد ان کا لفظ جو ہے کہتے ہیں الواحد کا لفظ معنیٰ اکیلا کے ہیں غیر اللہ کی صفحت واقع ہوتی ہے لیکن احد کا لوظ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بولا جاتا ہے یہ مطالب جو ہے دوسرا الحد کی تشریح میں یہ کتاب مفردات قرآن لغت ہے اس میں کے حوالے سے یہ تو زہاد لکھا ہے مزید الحط تو احد الملغََََََََََََََََََََََ بطور صفت استعمال ہو ملكن صرف بطور صفت استعمال ہو تو اس صورت میں یہ باری تعالی کا وصف ہی ہوگا احد بطور صفت استعمال ہو تو صرف اللہ تعالی کے استعمال ہوگا اور اس کے معنی ہوں گے یکتاٰ یگانہ بے نظیر بے مثل جیسے فرمایا قل ہو اللہ احت کہو کہ وہ ذاتِ پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے احت ہے یکتاٰ ہے بے مسل ہے بے نظیر ہے احادن میں وحدن ہے لیکن واہد کا لفظ غیر باری اللہ کے لیے اسمال ہوتی ہے لیکن احت بطور وصب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ بات کتاب مفردات لغت میں محرد نے یہ توضیح کی ہے اور تو اس لباس کا اب مختصر ترجمہ یہ ہوا کہ سبحان اللّہ الواحد لحت ہاں جی؟ یعنی سبحان اللّہ اللہ پاک ہے. الواحد الحط جو یکتا اور اکیلا ہے سبحان اللہ اللہ پاک ہے یعنی ہر اے و ناقص پاک ہے الواحد جو یکتا اور احت اکیلا ہے یہ تجمہ کیا اللہ وشمر نے اور دوسرا تجمہ ظارسنت کے عالم میں منصور الصابری صاحب نے کیا وہ کہتے ہیں تجمہ یہ اللہ کی ذات پاک ہے سبحان اللہ وہ ذات وہ صفات میں اکیلا ہے وہ ذات میں بھی اکیلا ہے صفات میں بھی اکیلے اس کوئی ہمسر مصل وغیرہ نہیں ہے یعنی اللہ کی ذات پاک ہے سبحان اللہ واحد الحد وہ ذات و صفات میں اکیلا دونوں میں اکیلا ہے یہ عنصر صاویری صاحب کے تجمہ ہے اور بند آخر کے جو تجمہ زند میں آئے وہ یہ ہیں آصفان اللّہ الواحد الحد ذہن اللہ ہر عیب و نقص سے پاک و پاکزہ ہیں جو ہر قسم کی تجزی و تکسر سے پاک ہاں جی یگانہ بے نظیر اور بے مثل ذات ہے اس کے احت کے جو مختلف تجمہ کیا تو ان سب میں جمع کے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اب اس واحد احد کے ذل میں کچھ توضیحات ہے وہ انشاءاللہ اس کے درس میں نہیں آئے گا وہ کل کے درس میں انشاءاللہ شاء لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اللہ ہم سب کو یہ توحیدی کلمات ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی جز نہیں ہے اس کے ذات کو اجزاء تاثر نہیں جائے ہمارے ہاتھ پہ آنکھا اللہ کے ذات کے اضا وہ ایک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا کو کوئی بھی نہیں اللہ اللہ کو واحد احد ہاں جی واحد کے معنیٰ لاسانی دوسرا نہیں ہے یکدا احاطے نے اس کا کوئی جزو بھی نہیں ہے کوئی اجزاء میں بھی وہ تاثر نہیں کر سکتے ہیں ایک ہاں جی یکا ذات ہے جس کا کوئی بھی نہیں ہے تو اس کی ذات بھی جو ہے اس میں پھر احادیت میں اور مزید اس میں تاکید ہو جاتی ہے تو اسی پاک ذات ہے ہاں جی تو اس کی اسی اس کی توحید کے اعلیٰ مقام کو بیان کر رہے ہیں اور فرما لیں سبحان اللّہ الواحد الاحد اللہ القص پاک و پاک ذات ہاں جی اور ہر قسم کی جو ہے تجزی و تکثر سے پاک یگانہ بے نظیر اور بے منسل ذات ہے اس کی مختصر توضیع زن گرمیں باقی تشیات انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے